آپ اس مقدمے کے بعد میں استاذ ابو مساف سوری حفیظ اللہ کی عبارت پڑوں گا فعن احوال و روب الملیا منصوبین اسلام علی اوم ان جیلبہ لم يعود من یادین اللہ رسم بلر اللہ اسم. کہ آج سوا عرب مسلمان جو کہ اپنے آپ کو ملت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں ان میں سے اکثریت آج دین کے چند رسوم کو جانتی ہے بلکہ بعض تو دین کا صرف نام ہی جانتے ہیں رسوم کا بھی ان کو علم نہیں ہے اور اہل اسلام میں دینی شاعر کو مضبوطی سے پکڑنے والے دیندار حضرات بہت ہی کم ہیں جو یہ کم دیندار حضرات ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی اکثریت گڑبڑ قسم کے عقائد میں پھنسی ہوئی ہے مخلوط قسم کے عقائد ان کے اندر موجود ہیں فلسفہ اور شرکیات بدعتیں وغیرہ وغیرہ ہر قسم کی الا علاب بلا باتیں جو ہیں ان کے عقائد میں پائی جاتی ہیں اس امت کے صلف صالحین اور خیر القرون کے مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے پر آپ کو بہت ہی کم لوگ نظر آئیں گے مثال کے طور پر ابھی جو بات ہم نے کی یہ تعویل یہ تعطیل تمثیل وغیرہ وغیرہ یہ باتیں صلف صالحین میں موجود ہی نہیں تھی یہ باتیں تو فلاسفہ اور یونانیوں کے علم کے مسلمانوں میں آ جانے کے بعد شروع ہوئی پہلے یہ باتیں نہیں تھی اسی لیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امام رازی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اموت کی عقیدوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں اتنے جو فلسفے اور حکما کے مقولے اور ادھر ادھر کے دلائل جو ہم نے دیے اس پر دل مطمئن نہیں آپ اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے بھی ال عن اصول الدیانہ نامی کتاب لکھ کر ان تمام فلسفوں سے رجوع کا اعلان کیا تھا آخر عمر میں ہم تعویل تعطیل تمثیل تمام باتوں سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں ہم صلف صالحین کے عقیدے پر ہیں جو کہ امام تحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدتحاویہ میں ذکر فرمائی ہے اس عقیدہ تحاویہ کے متن کی شرح امام ابن ابو العز حنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہم تمام ساتھیوں کو خصوصی طور پر مدارس کے طالب علموں کو ان کتابوں کے مطالعے کی وسیعت کرتے ہیں اس طرح یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ دینداروں کے اندر صحیح عقیدے والے لوگ کم آپ کو ملیں گے اس عقیدے پر جس پر صلف صالحین تھے کیا سلف صالحین میں سے لوگ تعویل والے تھے تعطیل و تمثیل ان باتوں پر کو کہا کرتے تھے نہیں صافتھرا عقیدہ تھا ان کا الاستواء معلوم والکیف کیف مجہول انول امتحان وان کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا کرنا یہ معلوم ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے اور رحمان العرش استوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر استوا کر چکے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے والے امتحان عان بدعتن اور اس کے بارے میں ازمائش کرنا لوگوں کو تنگ کرنا چھیڑ چھاڑ کرنا بحث و مباحثے اور مناظر مناقشے کرنا یہ نئی ایجادات ہے یہ صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی امام مالک رحمہ اللہ جو کہ پہلی صدی ہجری کے انسان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے بہت ساری بدعتوں کا مجموعہ اس زمانے میں ہمارے عقیدے کے اندر داخل ہو چکا ہے اس لیے ہمیں صلف صالحین کے صحیح عقیدے کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبصورت عقیدے کو لے کر آئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس عقیدے کے نشانات آج تقریباً مٹ چکے ہیں جو عقیدہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس عقیدے کی وجہ سے آپ علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ کرام کو معیار نجات قرار دیا اس عقیدے کے نشانات آج مٹ چکے ہیں اکثر دینداروں بلکہ اسلامی انقلابی گروہوں کی طرف منسوب حضرات کے عقائد اور نظریات میں بھی کافی فرق آ چکا ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے جو بات فرمائی تھی کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی وہ پیشنگوئی وجود میں آ چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ جہنم کے دروازوں پر دائی حضرات کھڑے ہوں گے وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے جو کوئی ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے میرے دوستو عقیدے کے موضوع پر مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں آنی شروع ہوئی اس کی ابتدا دوسری صدی ہجری سے ہے دوسری صدی ہجری سے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات میں ضعف اور انتشار پیدا ہو چکا تھا اس دین کے فاسق و فاجر علماء اور ظالم بادشاہوں کے نت نئی بدعت اور ان کی خواہشات پرستی یہ آج بھی ایک مصیبت کے طور پر مسلمان امت پر مسلط ہے جیسے کہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا وہ حل افسد الدین الملوکو احبارسو ان روحبان ہوا کہ اس دین کو بگاڑا ہے کس نے بادشاہوں نے اور برے علماء نے بات سمجھ میں ہے ظالم بادشاہوں نے جو کہ شریعت کی پیروی نہیں کرتے علماء سونے جو کہ شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور ان روحبان اور عبادت گزاروں نے جو کہ جہلا ہیں ان سب نے مل کر اس دین کو بگاڑا ہے میں جب بھی اس شعر کو پڑھتا ہوں تو مجھے استاد عبد القاد رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے وہ یاد آتی ہے السلام جہلی ابن علما ہی اسلام اپنے جاہل بیٹوں اور آجز علماء کے درمیان دیندار حضرات جو ہیں وہ جاہل ہیں اور علماء جو ہیں وہ عاجز ہیں حق بات نہیں کہہ سکتے نہیں کہتے آج بھی آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ظالم بادشاہوں کا کردار بھی آپ دیکھ رہے ہیں علماء ایسو کا کردار بھی آپ دیکھ رہے ہیں جاہل عبادت گزاروں کا جن کے اندر مجاہدین بھی شامل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب مجاہدین تو مولوی نہیں ہوتے ہیں نا عبادت گزار ہیں لیکن علم ان بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا تو کتنی غلط باتیں وہ کر جاتے ہیں تو اس دین کو ظالم بادشاہوں نے علماء یسو نے اور جاہل عبادت گزاروں نے خراب کیا ہے یہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ کا شعر ہے اسا مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی علماء کرام اور ان کے شاگردوں اور اسلامی انقلابی گروہوں کے کارکنوں کے حالات کا جائزہ لے تو وہ صحیح عقیدے کی طرف بلانے والوں کو کم ہی پائے گا اللہ احاد الغرابا ہونا و مگر کچھ ایسے غرباء ہیں اجنبی حضرات ہیں کچھ یہاں ہیں اور کچھ وہاں ہیں جو کہ صحیح عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ کتاب و سنت میں جو کچھ آیا ہے اسی کو مانو بھائی فلان نے یہ کہا اور فلان نے یہ کہا یہ نہیں کتاب و سنت میں جو آیا ہے اس کو مانو تو اس طرح کی باتیں کہنے والوں کو لوگ ہر قسم کے القاب بھی دے دیتے ہیں اور ان پر تنقیدیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں صلف صالحین کے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے پھر استاد یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے اگر کوئی شخص بدعاتیوں کی گمراہیوں اور منحرف قسم کے لوگوں کی باتوں سے اور خواہشات پرست قسم کے فرقوں کی جالوں سے کوئی بچ جاتا ہے تو وہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی مصیبت سے نہیں بچ سکتا وہ کیا ہے عقیدت الرجا مرجیا کا عقیدہ یہ مرجعہ کا عقیدہ کیا ہے دین ان یوافق الملوک جو کہ بادشاہوں کو پسند ہے ند بن شمیل رحمہ اللہ سے مامون الرشید نے پوچھا کہ یہ دین الجا کیا ہے یہ ارجا کا عقیدہ کیا ہے تو نظر بن شمیل رحمہ اللہ نے کہا دین الف کل بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خلیفہ ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے جو کہ بادشاہوں کو پسند ہے کہ بادشاہ جس طرح چل رہا اسی طرح یہ مولوی بھی چلتا ہے ہوا کا رخ جس طرف ہے اسی طرف یہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے مرجیا کا عقیدہ تمامون رشید نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ عقیدہ ہے مرجیا کا اس میں نظر بن شمیل رحمہ اللہ نے یہ بات بھی کی کہ اس عقیدے کے ذریعے لوگ بادشاہوں کے مال کو بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں اور بادشاہ ان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے وہ امریکہ سے دوستی بھی کرتا ہے ایک بادشاہ ہے وہ مجاہدین کے خلاف جنگ بھی لڑتا ہے ایک بادشاہ ہے جو کہ شریعت کے خلاف قانون سازی بھی کرتا ہے نافذ بھی کرتا ہے اور جو ان کے خود ساختہ قوانین کی مخالفت کرتا ہے ان کو قتل بھی کرتا ہے پھر بھی یہ مرجیا کیا کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمارے پرویز مشرف صاحب ہمارے زردالو صاحب ہمارے نواز شریف صاحب مسلمان ہیں کیوں بھائی بھائی آپ نے نہیں دیکھا وہ ٹی وی میں آئے تھے عید کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے نہیں دیکھا اوباما صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے روزہ افطار کیا ہے اوباما صاحب کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں تو اتنا بڑا مسلمان ہے آپ نے اسے کیسے کافر قرار دیا تو اب آپ ہو گئے تکفیری اور ان کے بادشاہ صاحب ہو گئے بہت بڑے مسلمان یہ ہوتا ہے مرجیا کا عقیدہ مرجیا کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے تنفع تنفا لا تدر بعد ایمان کہ آپ کا ایمان موجود ہے بس ابھی آپ کو عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور معصیت سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے آپ ضرور نجات جات پائیں گے یہ ان کا عقیدہ ہے مرجیا کا عقیدہ ہے یہ آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے بس کہ دل سے آپ نے تصدیق کی ہے اور زبان سے آپ نے اقرار کر لیا ہے بس اب جو چاہو کرو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اس طرح فولات کا بنا ہوا ایمان ہے چاہے کچھ بھی کرے یہ نہیں ٹوٹتا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ٹوٹنے کا نام نہیں ہے اس میں حالانکہ علماء کرام نے ایمان بھی ذکر کیے ہیں جس طرح نواقد الدو ہیں ان نواقد کے اندر دس ایمان کو توڑنے والی چیزوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف ٹھیک ہے یا نہیں اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ٹوٹ جاتا ہے لیکن ان مرجیا حضرات کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عمل سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے چاہے جو بھی عمل وہ کرتا رہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے یہ صلف صالحین کے بعد آنے والے لوگوں کے نئے نئے عقیدے ہیں اس لیے ہمیں اس طرح کے ہر قسم کے عقیدے سے میرے دوستو بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں صلف صالحین کے عقیدے کی طرف واپس لوٹنا چاہیے اور جو ہیں صلیف صالحین کے عقیدے پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمد اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی وما کنا لولا کنہ علی اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے بات سمجھ میں رہی ہے عقیدت الرجا جو ہے یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے فلاتی اکثری قیادتی و علما و رموزی میم سبون علی صحاسلامیہ والعمل اسلامی و کہ آج آپ دعوت کا کام کرنے والے اور اسلامی کام کرنے والے اسلامی انقلاب کی طرف منسوب حضرات کی جو شخصیات ہیں علماء ہیں رہبر حضرات ہیں ان کے اندر من اقسل الى الاقسفی ہے آخری درجے کے صوفی سے لے کر آخری درجے کے سلفی تک آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے بحمد صلاحطین جو کہ سلطانوں کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہوں گے سلطانوں کے حمد و ثناء کی تسبیح جو ہے گما رہے ہوں گے مواضب الحکام سہیم اور وہ حکمرانوں کی خانوں اور مجلسوں کی پابندی کرتے ہوں گے مستجدین لے راہم اور ان کی رضامندی کے تقاضے ڈھونڈتے ہوں گے کہ کس طرح وزیر اعظم صاحب کو راضی کروں کس طرح گورنر صاحب کو مدرسہ دکھایا جائے یہ ہے مرجیا کا عقیدہ کہ جس طرح بھی ہو اس مرتد کو اپنے مدرسے میں لاؤں اور کسی طرح چندہ بٹور تو جس طرح نظر بن شمیل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مرجیا اس عقیدے کے ذریعے بادشاہ کی جیب سے دنیا نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں وہ ہوکی نہم اور بادشاہ ان کے دین کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے تو چند دنوں بعد وہ آتا ہے بھائی دیں آپ کہ یہ جو وزیرستان میں لڑ رہے ہیں دہشت گرد آپ فتوا دیے بغیر چاہ کار نہیں اس لیے کہ چندے جو لیے ال انسان عبد الاحسان یہ تو ایک تو چیز ہے کہ جو بھی احسان کرتا ہے انسان کے تو انسان کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے تو اس طرح کے عمرہ وزرا اور گورنر حضرات کی خوشامد اور رضامندی کے حصول کے لیے پھر یہ مرجیا جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو خوار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے عام لوگوں کے دلوں میں دین کی اہمیت گھٹ جاتی ہے سبب کون ہے مرجیہ حضرات ہیں جو کہ اس مرتد کے ارتداد کو اس کافر حاکم کے کفر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کے پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنے ہوتے ہیں ایسے ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دانت صرف انہی کے ہیں یہ کام آپ نے لال مسجد کے واقعات کے دوران بھی دیکھا ہوگا آپ اگر اس زمانے کے جو میڈیا میں شائع ہونے والی خبریں ہیں اور ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک طرف لال مسجد میں طلباء اور علماء کا قتل عام ہو رہا ہے اور دوسری طرف علماء کرام جو ہیں اس طرح ان لوگوں سے مل رہے ہیں جیسے کہ واہ ماشاء حالانکہ دوسری طرف یہی حکمران ہیں جن کے عوامر اور احکام کی وجہ سے ہمارے طلبا اور علماء کا خون بہایا گیا تو یہ ہوتے ہیں مرجیہ جو کہ حکمرانوں سے دنیا طلب کرنا چاہتے ہیں اور حکمران ان سے ان کے دین کو کھینچ لیتے ہیں